زمانے میں خاتم ہونے میں کا مطلب یہ ہے لا نبی عبادی لیکن بعد میں جو غلط سمجھے انہوں نے کہا کہ لا نبی عبادی میرا نام لا ہے اور پیرا رسول نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں جس کا نام لا ہوگا میرے بعد نبی لا ہے لا نبی عبادی یہ تعویل کی جانے لگی صحابہ نے تو سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد ایک نبی ہوں گے جن کا نام لا ہوگا لا مبتدا نبی آبادی عربی کا آ, کی, کی تعبیر بھی نہیں اس کو قبول کری لیکن اسی طرح زبردستی انہوں نے اس کا مانا نکالا تو کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی سمجھ صاحب کرام کی سمجھ سے دور ہو کر کے اگر ہم سمجھیں گے تو غلط ہوگی چاہے اللہ کی ز... کلام پاک کی تفسیر ہو یا حدیث کی شرح ہو اللہ تعالیٰ کے اسمات سے متعلق ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہو اللہ تعالیٰ کے صفات سے متعلق ہو اسی انداز میں سمجھنا ہے جس پر صحابہ کرام نے سمجھا صحابہ کرام نے رحمان کو اسی معنی میں سمجھا الجبار کو اسی معنی میں سمجھا القوی العزیز المنتقم یغضب ربنا ابنا سب معنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے صحابہ نے وہی سمجھا کسی کو اشکال کسی کے ذہن میں نہیں آیا اور نہ کسی نے پوچھا اسی انداز پہ میں سمجھنا ہے اب اس کی جو تفسیر اور تفصیل لینا چاہتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے جب صحابہ نے اس کو نہیں چھیڑا کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بیان کیا اللہ رب العزت نے نہیں بیان کیا تو اس کو چھیڑنے کا حق کسی کو نہیں ہے اس وجہ سے ایک عام قاعدہ کہا گیا ہے امیر روحا کماجات صفات کو اسی طرح گزار دو جیسے آئی ہے یہ نہیں کہ اس کو تفویض کر دو تفویض بھی کہتے ہیں یہ سلم کا طریقہ نہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو سونپ دو کہہ دو اللہ عالم و بمرادی یہ غلط ہے یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں رہا ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ کے اسما اور صفات پر یقین لانے سے حقیقت میں آدمی کا ایمان اور ہی زیادہ بڑھے گا اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق تزکیے نفس کے سلسلے میں اسما اور صفات پر ایمان لانا اور اس میں تدبر کرنا یہ اس نفس کے تزکیے کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی سب سے اہم چیز اس نفس کو روکنے کے لیے اس نفس کو اللہ کی عبودیت کے سامنے مروڑنے کے لیے توڑنے کے لیے اسما اور صفات جیسا کہ ابن قیم رحمت اللہ نے بڑی اچھی بحث کی کتاب بدائے الفوائد میں آپ پڑھیں بہت ہی اس کا ترجمہ شاید ہو گیا ہے انڈیا پاکستان میں بہت اہم کتاب ہے بدائے الفوائد انہوں نے چیزا چیزہ فوائد پر بحث کی ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسما اور صفات پر ایمان لانے سے آدمی کا ایمان دن بدن تازہ ہوتا ہے اور جس قدر اس میں تدبر کرے گا اللہ سے اس کا قرب زیادہ ہوگا اب اگر آپ ایمان رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمان ہے رحیم ہے دونوں مبالغے کرتے گئے بہت ہی بڑا رحم کرنے والا ہے تو اس میں آدمی کس قدر بھی گناہ ہو جائے اس کے سامنے وہی آیت آئے گی لا تقرت من رحمت اللہ ان اللہ یا پھر دونوں اللہ غفور ہے تو آدمی کی امید اللہ کی رحمت کی زیادہ سے زیادہ ہوگی آپ جانتے ہیں نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا حسن جس طرح جس, جس قدر بندہ میرے ساتھ اچھا حسن رکھ اچھا خیال رکھے گا اچھا گمان رکھے گا اچھی امید رکھے گا میں اس کا گمان اس کی امید کو اسی طرح پورا کروں گا آنا اہند حسن ذن ابدی اب ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے غلطی ہو گئی اور یہ بھی اللہ تعالی نے کہا ہے یا بادی اللہ دینا اصرف لا تقرر تمیر رحمۃ اللہ ان اللہ یقر اللہ تعالیٰ غفار ہے تمام جو رحمت کے ساتھ بخشنے والا ہے کس قدر امید بڑھ جائے گی اس کی اس میں کوئی شک نہیں ہو لیکن اگر یہی صفات جس میں رجائیت صرف لی جائے تو آدمی کبھی گمراہ بھی ہو سکتا ہے اصل راستے سے پھر سکتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غزب کا بھی تصور اس صفت کا بھی معنی اس کے ذہن میں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ذو خابن علیم اللہ تعالیٰ بہت دردناک عذاب والا ہے اس قسم کے مہانی کو بھی ذہن میں رکھ کر کے تو نکالا جائے گا کہ آدمی رجا کے ساتھ اللہ تعالی سے خوف دے رکھے گا اور جنت جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان حاصل ہوگی اگر صرف امید ہی امید رکھے اور یہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے گپور رحیم ہے اور رات دن گنا ہی کرتا جائے توبہ استغفار نہ کرے تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑی بہت بڑا خطرہ ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے ساتھ جب اس کے سامنے اس رجا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کے انتقام کی صفت آئے گی تو گویا بریک لگ جائے گی اس کے اس رجائیت کی گاڑی پر اور یہ کہ نہیں زیادہ رجا بھی اچھا نہیں ہے زیادہ امید بھی نہیں اچھی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے ڈر کر کے اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے ڈرایا ہے اس سے بچنا بھی چاہیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر اسی معنی میں ایمان لانا جس معنی میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے یقینا یہ انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے گناہوں سے بچنے کے لیے آپ سوچئے ہو سمی البیر وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ایک آدمی تنہائی میں ہوتا ہے تیسرا آدمی نہیں ہے صرف ایک اجنبی عورت اور وہ ہے کون چیز اس کو گناہ سے روک سکتی ہے اگر کوئی ایسی خارجی چیز نہیں ہے جو جس سے تعلق یعنی شاوت پوری کرنے کا ہے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا ہے لیکن جب یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو حرام کیا ہے اِنَّمَا حرم تو یقیناً وہ دیکھ رہا ہے کہ اگرچہ ہم لوگوں کی آنکھوں سے اوجل ہیں آنکھوں سے دور ہیں قانون سے ہم بہت ہی دور ہیں قانون ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی آنکھ اللہ, اللہ الحی لا الہ الا اللہ خود حسنتن یہ صفت اس کی اس صفت پر بھی یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی آنکھ کو نیند اور اون نہیں آتی ہے تو یقیناً وہ ڈر جائے گا آپ کو قصہ کئی بار سنایا ہوگا سال دو سال کے درمیان کہ ایک آدمی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قصہ بیان کیا کہ وہ اپنی چچا کی لڑکی سے ماہ کرتے تھے مسلم ہی تھے مسلمان تھے پرانے زمانے کے کسی نبی کے امتیوں میں سے لیکن اور اس کے ساتھ غلط کام بھی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اللہ کی بندی راضی نہیں ہوئی یہاں تک کہ وہ خشک سالی میں بھوک سے مجبور ہو کر کے اس کے پاس آئی اور کچھ اس نے تم کیا اس سے رشتہ داری اور قرابت کا حوالہ دے کر کے لیکن شیطان ایک بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کچھ ایسی اجازت دے دی کہ آدمی کو گمراہ کرے نفس کے پندے میں پھنس کر کے انہوں نے صاف کہا کہ نہیں لا عورتی کسن حتہ تم اک کی نیند میں نفسی تھی. تم کو ایک حبہ بھی نہیں دوں گا جب تک تم اپنے کو میرے حوالے نہ کر دو میرے قبضے میں نہ دے دو مجبوراً کیا کرے بھوک کی آگ برداشت نہیں ہوئی بہرحال انہوں نے ان کو اپنے حوالے کر دیا حدیث شریف میں آتا ہے فلما جلسا وجر و مجلسہ مجلس الرجل من ضلع جب وہ اس عورت کے پاس ایسی جگہ پر بیٹھے جیسے ایک سوار اپنی بیوی کے ساتھ شہوت پوری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے وہ اس عورت نے کہا یا افضل ولا بے اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو اس محر کو جس کو اللہ تعالی حرام کیا ہے بغیر حق نہ توڑو فنقلا آنو دیکھیے وہی رقی اللہکلّہ اخذت عزت و بلعزم کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اور ہی زیادہ ان کو ہمنڈ آ جاتا ہے اور ہی طاقت کے نشے میں اور ہی بھی پھل جاتے ہیں لیکن اللہ کے بندے جب ان کو ڈرایا جاتا ہے اللہ سے تو ڈر جاتے ہیں ڈر گئے وہ انہوں نے اس کو جو کچھ دیا تھا معاف بھی کر دیا اور بدکاری سے بچ گئے دیکھیے کون چیز بچانے والی ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اگرچہ تیسرا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ بصیر ہیں دیکھنے والے ہیں اور جو لوگ صفت کا انکار کرے وہ کیا مانا لیں گے اس کا جو لوگ یہ صفت کا انکار کرتے ہیں وہ کیا تصور رکھیں گے اس کا تو تجدیے نفس کے لیے صفات کا پر ایمان لانا چھوٹی بڑی سفتوں کا ایمان ہر صفت چھوٹی بڑی اس کا تعبیر بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت پر وہ ایمان لانا بہرحال وہ واجب ہے آدمی کے اوپر اگر وہ چاہتا ہے کہ ایمان کامل سے آراستہ ہو حضرت مائی زبن مالک اسلمی ان سے زنا کا صدور ہوا کوئی گواہ نہیں خود آ کر کے اللہ سے ڈر کر کے اور آ کر کے وہ اپنے کو پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تاہر نہیں مجھے پاک کر دیجیے دی وہ تو مرد تھے ایک عورت غامدیہ میں دیا مسلم شریف کی روایت واضح ہے وہ بھی آ کر کے اسی طرح کا ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ پاک کیجیے تو صفات پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے یہ انسان کے تزکیے نفس کے لیے یا اس پر اس کے اس کی سرکسی پر بندھن لگانے کے لیے بہت بڑی چیز ہے اس وجہ سے لہ السما القسن فضر بہا اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں انہی ناموں سے اللہ کو پکارو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے گا اور جو شخص ان اسما اور صفات کا انکار کر رہا ہے جو اسما اور صفات کلام پاک میں آئے ہیں ان کا مطلق کن کا کافر ہوا تعویل کرنے سے کفر کا فتویٰ نہیں دیا علماء نے یعنی یہ کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں آپ کے کہنے کا مطلب ہوگا کہ آشاہرہ جنہوں نے تاویل کیا کافر ہوا کسی نے کفر کا فتوا نہیں دیا لیکن اس چیز کے کہنے میں بات نہیں کیے یقینا غلطی ہے یہ گمراہی ہے صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑنے سے اور تعویل جو آئی یا اس ضمن میں تشوی یا تعطیل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی, کی سنت اور صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہے جس وجہ سے وہ گمراہی سے اس کی تعبیر کی جائے گی زلال اصل راستے سے گمراہی ہوئی من الاسماء جشمہ قال اللہ کتنا باقی ہے اچھا لائیے بہت زیادہ کیا کیا ہے؟ کیا لائے لائے لائے لائے نہیں کیا لائیے لائیے لائیے اتنا سوال تو نہیں ہے ابھی ختم ہو جائیں گے پھر بعد میں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پھر سوال چلے گئے لائیے پوچھ رہے ہیں اگر سوال میں عمرہ ادا کروں تو کیا حج میں افراد کر سکتا ہوں بکری نہیں دینی پڑے گی یا دنوں کیونکہ میں مکے میں رہتا ہوں مکے میں جو شخص مقیم ہے مستفید نہیں کی رحم رمضان سے پہلے اور حج کے بعد تک رہنے کا ارادب لوگ اس کو اقامت سے تعبیر کر لیتے ہیں یہ غلط ہوا لیکن اگر آپ آئے ہیں اس نیت سے یا اس طریقے سے کہ آپ نے مستقل یہاں اقامت کا ارادہ کر لیا ہے اب مستقبل کا علم اللہ کو ہے لیکن آپ نے مستقل اقامت کا ارادہ کر لیا ہے کام لے لیا ہے اور کچھ ہے تو آپ کے اوپر اگر سگوال میں عمرہ کیا تو آپ کے اوپر بکری نہیں زبان حد ہی نہیں ہے ذارک الم الم یہ کن اہل و الحرام جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں یعنی حدود حرم میں رہنے والے نہیں ہیں ان کے لیے تمکو میں تمتو کریں جائز ہے لیکن تمکو کرنے پر حدی یا بکری ذبح کرنا نہیں ہے یہ ہے جی مکے میں رہنے والا لیکن جو شخص باہر سے آ کر کے صرف حج تک کا ارادہ رکھتا ہے اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو حدی دینی ہوگی اللہ تعالیٰ کیا ہے اللہ تعالی ہوا کا روپ کیوں نہیں بنایا پتہ نہیں ہو سکتا ہے کچھ اور لفظ ہو اللہ تعالی ہوا پتہ نہیں کیا روپ کیوں نہیں بنایا یعنی گویا بھائی کہنا چاہتے ہیں ہو کرے پیک کرے محسوس تھی انسان کی نظر یعنی ایک چیز ہے کہ سامنے جو چیز ہوتی اس پر ایمان بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے مانتا پھر کوئی اندے کے خدا کو کیوں کر یہی تو غیب کی بات ہوئی اسی غیب پر ایمان لانے کو اللہ تعالیٰ نے سراہا یہی ہے شاید اللہ تعالیٰ نے اپنا روپ کیوں نہیں بنایا گویا اپنی شکل اور اپنی صورت کہیں کھڑی کر دیتا اللہ تعالیٰ تو لوگ اس پر زیادہ ایمان لاتے نہیں وہ چیز اور اگر آپ نفسیاتی طور پر پوچھنا چاہتے تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے ایک آدمی جو نیا ہوتا ہے آپ سے اس کی الفت بہت کچھ ہوتی ہے دور رہتا ہے محبت زیادہ ہی زیادہ ہوتی ہے رسول نے فرمایا ذرغ بند طرزد حقبند یعنی یہ عطریا ملاقات کرو یہ دو دن کے بعد ملاقات کیا کرو محبت اس سے بڑھتی رہے گی لیکن جب سامنے یہ گل مل جائے گا تو اس سے وہ حجاب بھی اٹھ جاتا ہے تکلف بھی اٹھ جاتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اپنی تمام نشانیوں کو آیات جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان فی خلق سماوات والا وقت العب اللہ ان نشانیوں کو ظاہر کر کے اپنا اللہ تعالیٰ پردے غیب, پر غیب میں چھپ گیا اور اس پر ایمان لانے کو مسلمان پر واجب کیا اب کیوں نہیں بنائے یہ حکمت ایک معمولی بات سے سمجھ سکتے ہیں آپ کے اگر سامنے ہوتا تو اللہ تعالی کی بےزتی آپ کا ڈالتے یقیناً ایسا ہو جاتا زیادہ سے زیادہ غلط سلوک کرتے ہیں. غیب کیوں رکھا یعنی ایک روپ ہے آگ کا ایک روپ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا روپ کیوں نہیں بنایا اسی مقصد سے نہیں بنایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پسے غیر اللہ تعالیٰ کو پسے پردہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ہی زیادہ اس کی عزت کریں گے اور اس کے اس ایمان کی زیادہ سے زیادہ اوقات اللہ کے ہوگی یہاں ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں آہ، نام ہو سکتا ہے کہ وہ اعتراض کرے کہ اہل حدیث نام رکھنا بھی غلط ہے نہیں ناموں میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی اپنے کو کسی آپ اپنے کو کراچی لکھ سکتے ہیں لاہوری ہی لکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک نسبت مبارک محمدی یا حدیث اس معنی میں اپنے کو بہت سے لوگ رکھتے ہیں تو اس کو امت نے قبول کیا قبول کرنا چاہیے اور یہ کہ یہ نام رکھنا بےبذات ہے اس کو نہیں کوئی کہہ سکتا ہے بخاری شریف کی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں اور کتابوں کی حدیث سے بخاری کی حدیث ہے کہ اہل مکہ مکہ سے احرام باد کر عمرہ کرے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اور سعودی علماء کا فتویٰ اس کے خلاف ہے کہ حد حرم سے نکل کر اہل مکہ ارام باد ہے کون سی بات صحیح ہے بھائی صاحب اشارہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے <سلام> فرمایا کہ جب آپ نے مواقع کا ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ یہ الملم جو ہے مشرق سے آنے والوں کے لیے اور حلیفہ مدینہ شمال سے آنے والوں کے لیے پھر آپ نے ان کا ذکر کر کے فرمایا ہن ل ان سمتوں کے لیے جن سمتوں کا ذکر کیا ہے ان کے ساتھ ان مواقع جگہوں کا ذکر کیا جہاں سے ارام بادا جائے گا جو شخص علاقے کا رہنے والا ان کے لیے یہ مواقع ہیں یا کسی دوسرے علاقے کا آدمی اس پر آ کر کے اس راستے سے آ کر کے احرام باندھنا چاہتا ہے تو احرام باندھ سکتا ہے ہن الحج اور اگر حج کا ارادہ نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ احرام باندھیں لیکن اگر حج کا ارادہ کر کے آئے ہیں تو جائز نہیں ہے کہ میقات سے تجاوز بغیر احرام کریں حج کا مکہ کا تمن مک کا رسول نے فرمایا کہ یہاں تک کہ مکے والے مکے سے احرام باندھیں گے حج اور عمرہ کے لیے یہ ظاہری معنی ہے اس میں کوئی شک نہیں بھائی صاحب کا استدلال یا ان کا یہ سوال بہت صحیح ہے کہ بخاری شریف میں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے والے احرام عمرے کا یا حج کرے کیونکہ پیرسل نے فرمایا ہن لہن مواقیت ان لوگوں کے لیے جو اس سمد کے ہیں لیمن اراد الحج العمر کا حتہ آلو مکہ تمن مکہ حتہ یہ حرف ادف ہے یعنی گویا پرانے پہلے جملے پر اس کو ملا کر کے یعنی عمرہ اور حج کے لیے مکے والے بھی اگر احرام باننا چاہیں تو مکے سے عمرہ اور حج کا احرام بانے ان کا سوال صحیح ہے ان کا اعتراض صحیح لیکن پھر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ کیوں ہے یا اہل مکہ کا لا علیکم اللہ تعالمر مکے والے تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کو عمرہ نہ کرو کیونکہ رات دن اللہ کے گھر کے پاس رہتے ہوجالو بین بین وین اگر کرنا ہی چاہتے ہو کہ ان نہ بھائی تم انکار کرو نہیں ہم کریں گے ہی عمرہ کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنے اور ہل کے درمیان ایک وادی کر لو یعنی کم سے کم حرم سے باہر نکل جائے یہ مطلب اس کا سب نے لیا ہے تو پھر کہاں سے یہ حضرت ابن عباس نے فتوا دیا مکہ والوں کے لیے غیر رسول کی بخاری کی حدیث جو ہے کہ مکے والے مکے ہی سے احرام باندھ عمرہ اور حج کے لیے تو پھر ابن عباس نے کیسے فتوا دیا تو آپ یہ سمجھیں کہ بخاری شریف کی روایت اس میں کوئی شک نہیں علما نے قبول کیا ہے اس میں غف نہیں لیکن بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب آپ نے خاص عزر کے تحت عمرہ کا ارادہ کیا پیار رسول نے سمجھایا کہ تمہارا عمرہ ہو گیا تمہاری نیت سے اگرچہ تم نے پہلے اس کے لیے نسخ نہیں کیا تو آپ نے استرار فرمایا صحیح وغیرہ کی روایت میں سب ہے صحیح روایت میں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کا اسرار تو آپ نے اپنی رغبت سے تنازل کر کے ان کے بھائی عبد الرحمان سے کہا کہ عامرا میں نے تنعیم لے جا کر کے ان کو احرام بدوا کر کے عمرہ کرا لو اب رہا یہ کہ اسی حدیث کو لے کر کے علما کہتے ہیں کہ نہیں یہ پہلا حکم تو یہ تھا اور بعد میں آپ نے مکے والوں کے لیے عمرہ کی صورت میں یہ حکم منسوخ کر دیا حج کے لیے تو مکے ہی سے ایرام بادے کوئی نہیں کہتا ہے کہ وہ باہر نکل کر کے حرام بادے لیکن جب عمرہ کرنا چاہیں گے تو وہ جا کر کے باہر سے احرام باندھ گے یہی فہم حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی سمجھ سمجھی اسی سمجھ کے تحت انہوں نے پتوا دیا اور اسی سمجھ کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ پہلی حدیث صحیح اس میں کوئی سنگ نہیں لیکن آپ نے بعد میں سن سندس ہجری میں جب آپ نے حج کیا تو آپ نے اس حکم کو مکے والوں کے ساتھ عمرے کا مسئلہ منسوخ کر کے یہ کہا کہ نہیں حضرت عائشہ کی طرح وہ باہر جا کر کے احرام باندھ ہے یہ ہے مسئلہ یعنی اکثر علماء کا لیکن اس کے باوجود امام بخاری کی روایت سمجھ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عمرے کے لیے بھی کوئی حام باندھتا ہے مکے سے مکے والا تو اس کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ اس کو منسوخ نہیں مانتے ہیں رہ گیا مسئلہ کہ ہم کس کو لیں یہ آپ سوچیں بہت سے علماء نے فتویٰ نہیں یہیں سے باندھیے لیکن ایک صحابی رسول سے جب ثابت ہے ایک فتوی تو ہمارے خیال سے بہرحال ہر ایک فرق مراتب ہر ایک کے ساتھ ہے ہر ایک کی عزت ہر ایک کا احترام ہر ایک کا تقدس لیکن صحابہ کی کا مرتبہ جو ہے اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے جان کر کے سمجھ کر کے مزاج سے رسول زیادہ ہیں وہ اس وجہ سے ان کی بات ترجیح دی جائے گی پٹوے کے اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ صحیح ہے کہ مکے سے اگر کوئی عمرہ کرے تو افضل یا بغیر کسی صبح کی جس میں کوئی صبح نہیں ہے یہ احتیاطی مسئلہ یہ ہے کہ وہ باہر سے جا کر کے احرام باد یہی ہم بھی سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث اور قرآن سمجھنے کی اچھی سے اچھی توفیق دے جناب یہ تو سوال کیا ہے مکی صاحب سے مکی صاحب نماز جنازہ پڑھتے وقت کیا ہر تکبیر کے ساتھ رف الدین آپ سے ثابت آپ یعنی صلی اللہ... آپ نے سواد رکھا ہے اوپر آپ سواد آپ جب لکھنا چاہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں سواد لکھنا یہ بھی غلط ہو جاتا ہے سات سو بیس کے بسم اللہ کے بجائے لکھنا یہ غلط چیزیں ہیں اس پر علماء نے بہرحال اگلی رکھی ہے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کریں رفول جنازہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے واضح کر کے شکریہ کا موقع دیں جہاں تک احادیث کا تعلق ہے علما نے یہ عام بات کہی ہے ڈھونڈ کر کے استفادوں کے بعد کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیرات جنازہ سے متعلق نہ ہاتھ اٹھانا تکبیر کے ساتھ ثابت ہے نہ نہ اٹھانا ثابت ہے یہ نہیں کسی روایت کے پیارے رسول نہیں اٹھاتے تھے بس روایات میں آیا ہے کہ پہلی تکبیر کہی اس کے بعد دوسری تکبیر کہی تیسری تکبیر نو تکبیر تک ثابت ہے لیکن کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا یا کسی صحابی نے بھی نہیں روایت کی کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا مسئلہ کیا رہ گیا کہ جہاں نہیں ذکر ہے ہونا یہ چاہیے کہ او... نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ اگر ہوتا تو صحابہ کرام اس کا ذکر کر دے یہ اصل مسئلہ ہے بات رہ جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بخاری شریف نے اس کو بغیر سند کے نقل کیا ہے صحیح روایت ہے بے حقی میں اس کی سند ہے صحیح سند ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ ہر تکبیر کے ساتھ جنازے کی ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھاتے تھے اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صحابی رسول اگر کوئی ایسا فعل نماز سے متعلق یا شریعت سے متعلق ان کا کوئی قول ہو جس میں اجتہاد کا شبہ نہ ہو تو اس کو مرفوع کا حکم نہیں. یعنی گویا ہو پیارے رسول سے ہو سکتا انہوں نے دیکھا ہو اس بنا پر اگر کوئی حضرت عبداللہ بن عمر برابر اٹھاتے تھے ہر تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر ہر تکبیر کے ساتھ اس وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ دونوں مسئلہ دونوں طرح جائز ہے اگر آپ نہیں اٹھاتے ہیں تب بھی جائز ہے اور اگر اٹھاتے ہیں تب بھی جائز ہیں یعنی یہ ہے خلاصہ انشاءاللہ کیونکہ ایک صحابی نے کوئی بار کام کیا اس پر دوسروں نے انکار بھی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں ان شاء اللہ اس وجہ سے اٹھائیں تو بھی جائز ہے نہ اٹھائیں تو بھی جائز ہے کبھی اٹھا لیں حضرت امام احمد برحم الرحمۃ اللہ علیہ کے اس مسئلے میں اور اس قسم کے مسلوں میں جس میں دو روایتیں ثابت ہوں تو ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ دونوں پر عمل کیا جائے کبھی اس پر کبھی اس پر تاکہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے عرض یہ ہے کہ میرے والد صاحب کافی عرصہ تقریباً پانچ سال سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفایات ہمارے ڈاکٹروں کی تشخیص کے مطابق انہیں بلڈ کینسر ہے اللہ تعالیٰ شفا دے پہلے تو آپ سے گزارے سے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے بچائے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کو صاحب کاملا واجلا عطا فرمائے آمد اور عرض ہے اور ہمارے گھر کے پاس ایک مدرسہ میں مولانا صاحب رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو سایہ ہے سایہ سمجھتے ہیں یعنی ان کو گویا جن وغیرہ کا سایہ یہ نہیں کہ باپ کا سایہ ان کے یا ماں کا سایہ نہیں ان کو سایہ ہے یعنی جن کا سایہ ہے وہ عملیات کے ذریعے علاج کرتے ہیں اور آپ قرآن سنت کی روشنی میں بتائیں کہ ایسے علاج ہو سکتا ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ مس سے شیطان ثابت ہے اللہ یقوم تحبت حس شیطان من المس یہ ثابت ہے اور شیطان کو اللہ تعالی نے اتنی طاقت دی ہے جب اس میں مہنگا تھا مہنگی سے طاقت ہے جائے سے اللہ تعالی نے دیا ہے کہ ان کو پھوک کر کے رگوں میں دوڑتا ہے وہ تو کچھ ایسی تکلیفیں دے سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے تو شیطان سے پناہ مانگتے تھے صبح کی ازگار میں اسی طرح نماز جو جہاں پڑھیں گے تو سب سے پہلے قرآن جب پڑھیں گے اعوذ باللہ من اوز بل شیطان رضیمن پھوک کر کے بھی وہ آدمی کو یہاں تک کہ بعد روایت میں آتا ہے وہ روایت کی تصویر کا مجھے یقین نہیں یا صحت کا لیکن بعد روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوب علیہ السلام پر جب بلا نازل ہوئی شیطان آیا اور آپ کے ناک میں اس نے پھونک ماری پورا جسم عبلا ہو گیا بہرحال ایک روایت آتی ہے تو من ہمز ہی اس کے چونکے سے وہ دل پر چونکا مارے یا جسم میں چونکا مارے و نفق ہی, ہی اس کی پھونک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تو پناہ مانگ لی جائے دا مامے داخل اللہ عبد المل خوب قبائل ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن سایہ یا شیطان کی سر سے بچنے کے لیے قرآن اور سلط کا علاج استعمال کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اثر ہوا جادو کا اللہ تعالیٰ نے رب الناس فلاض رب الفلق کا انضل فرمایا نزول فرمایا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا علاج فرماتے تھے اسی طرح الحمدللہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ بھی شفا ہے پڑھنا چاہیے اور ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو قرآن وہی ہر چیز کا ہر شخص کا آ... کا ایک اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہرحال ہر ایک کو ایک ہی طرح نہیں بنایا وہی کلام پر کبھی ہم پڑھتے ہیں کسی کے اوپر نہیں کچھ ہوتا ہے دوسرا آدمی آیا جیسے ہی شروع کیا اور چیخنا شروع کر دیا تو ایسا ہوتا ہے تو آپ اس کو قرآن اور سنت کے مطابق قرآن اور سنت کی دعاؤں سے عود و کریمات اللہ اضا الکریمات اللہ اطلاع منکل اللہ منک اللہ عدل عزت اللہ قدرتی یہ سب پڑھ کر کے علاج اگر کر رہے ہیں لیکن اگر وہ علاج ان الفاظ سے کریں جس میں شرک ہے یا شرک کا شبہ ہے تو ان کو قریب نہ پھٹکنے دینا چاہیے کیونکہ دنیا تو جا رہی ہے صحت جا رہی ہے دین نہ جانے پائے عملیات جو کرتے ہیں اگر وہ عملیات کا مطلب ہے کہ قرآن سنت کے مطابق تو صحیح ہے دوسرے طریقے جائز نہیں سرخ مرغا ہونا چاہیے اس کے خون سے لکھائی ہونی چاہیے یا اس طرح کا زعفران ہونا چاہیے اور کچھ یہ سب عملیات بہرحال بد ہے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے اور میرے بڑے بھائی بھی سخت بیمار ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ تہارت سے خون جاتا ہے کیا یہ سایہ کے اثرات ہیں نہیں یہ سب امراض ہیں اور نبی کریم صلی اللہ دعا فرماتے اللہ سید اسقام نبی کریم صلی اللہ ہر قسم کی بیماری اور بری بیماریوں سے خاص طور پر یہ سب ایسی بیماریاں ہیں جن سے زیادہ ہی آدمی تکلیف اٹھاتا ہے مانگنا چاہیے بیماری ہو ہے سایہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیطان کا سیاب لیکن اگر صبح ہے تو قرآن اور عزیز بیماری کے لیے بھی اور ہر قسم کے شیطان کے شر سے بھی بچنے کے لیے کافی ہے ہم لوگ بطور خدام الحجاج پانچ ماہ کے لیے بیت اللہ کی خدمت میں معمور ہیں, ہیں. علیف سے لکھیں معمور نہیں الف سے لکھیں آپ سے درخواست ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہم کس کس کا حج کریں اور قربانی لازمی ہے کہ نہیں اس طرح عمرہ ابھی ہم مدینہ جائیں گے آپ آئے ہیں پہنچ گئے ہیں آپ نے اگر رمضان میں آپ پہنچے تو آپ نے رمضان میں عمرہ کیا ہے پھر اس درمیان سوال میں حج تک اگر آپ عمرہ کر لیتے ہیں تو آپ کا حج سمتو ہوگا یعنی یہ کہ عمرہ کر کے آپ احرام کھول دیں پھر اس کے بعد حج کے لیے نیا احرام باندھیں یہی حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے پسند فرمایا ہے جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتے ہیں پرانے زمانے میں طریقہ تھا ان کے پاس بکریاں ہوتی تھے جانور ہوتے لاتے تھے آپ کے لیے سب سے اچھا حج یہ ہے کہ حج تمقو کریں اگر آپ نے حج سے پہلے عمرہ کر لیا رمضان سے رمضان میں عمرہ کیا اشروال سے پہلے اور مکے ہی میں بیٹھے رہے کہیں نہیں نکلے تو آپ کا حج افراد ہوگا یعنی اکیلا حج اس میں عمرے کا انتقال نہیں کیونکہ اشور حج میں آپ نے جو عمرہ نہیں کیا وہ ایک الگ عمرہ ہوا آپ کا فرض عمرہ ادا ہو گیا اب آپ کے اوپر حج باقی وہ کر کے آپ سنت کے مطابق انشاءاللہ شاء آپ نکل جائیں گے حج کے بعد اگر مدینہ آپ جا رہے ہیں تو مدینے سے زیارت مسجد رسول کر کے آپ جا سکتے ہیں لیکن اگر مدینے جاتے ہیں اس درمیان اور وہاں سے آپ عمرہ لے کر کے آتے ہیں یعنی پیر رسول کی میخ سے آپ احرام باندھ لیتے ہیں وہاں آ کر کے پھر آپ حج تمقو کریں یعنی یہ کہ ابھی سے احرام پہن کر کے آخر تک انتظار نہ کریں پیر رسول نے اسی کو افضل کہا ہے کہ احرام کھول دیں پھر آپ اپنے جتنے ممنوعات احرام اس کو استعمال کر سکتے ہیں کپڑا پہنیں ہم بستری بیوی بی کے ساتھ اور جو کچھ اور اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھیں اس حالت میں آپ کو حدی دینی ہوگی قربانی یہ فرق ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص حج کے بالکل قریب آ رہا ہے اور وہ قربانی کا جانور نہیں لایا ہے تو اس کے لیے بھی حج تمت افضل ہے اگر قربانی کا جانور ساتھ لاتا ہے تو قرآن اس کے لیے افضل ہے اور عمرہ کر کے طواف اور صحیح کر کے وہ احرام نہ کھولے گا احرام ناک ہول کر کے اسی احرام میں یا اسی نیت میں نہیں کہ وہی کپڑا کپڑا بدل سکتے ہیں ہم لیکن نیت ممنوعات کی پابندی وہی رہے گی جا کر کے آپ حج کریں گے تو کران ہوگا لیکن کران کو اس صورت میں پیارے رسول نے افضل یا پیارا رسول کے فیل کے ساتھ افضل اس وجہ سے مانا جاتا ہے جب آپ قربانی کا جانور ساتھ لائے ہوں پیسے ساتھ لانے میں وہ کران کی شکل نہیں بنے گی نبی کریم صلیم کے الفاظ مبارک دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تاکیدی حکم فرمایا تھا صاحب آ کہ صحابہ کا ہدیف علی اجال ہے عمرتن جو حدی کا جانور نہ لائیں وہ عمرہ کر لیں اور آپ نے پھر فرمایا کہ لو استقبل تم نمبر مستد کر اب جو چیز مجھے پیش آئی یا جو چیز مجھے معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو لما سخت لہجیا میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا وہ لجال تو میں اس کو عمرہ الگ کر لیتا پھر حج کرتا تو حج تمدو تو کہنے کا مطلب ہے آپ کے لیے اگر آپ نے مدینہ جانا ہے مدینہ سے آ کر کے عمرہ کرنا ہے تو آپ تمقوع کر کے پھر حج کریں انشاءاللہ آپ قربانی دیں اور قربانی جب آپ خدام الحجاج سے آئیں تو آپ کو کچھ ایسے پیسے بھی مل سکتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے کا ادر تو نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ قربانی کی طاقت نہیں بھی رکھتا ہے تو اس کے لیے حل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تین روزے حج میں نکلنے سے پہلے رکھ لیں یہی افضل ہے اگر حج میں نکلنے سے پہلے نہیں نکلے نہیں کر سکے تو ایا میں تشریق میں دس ذلحجہ کے بعد رکھ لیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا میں تشریق میں صرف اس شخص کے لیے روزہ رکھنے کی رخصت ہے جو ادی نہ پائے تو تین روزہ یہاں رکھ لیں دس روزے جب گھر پہ پاکستانی ہم گزشتہ چھ ماہ سے محلہ اجیات میں مقیم ہے شگوال میں کوئی عمرہ بھی نہیں ادا کیا کون سے حج کی نیت کریں اور کہاں سے احرام کی نیت کریں جواب آپ سے مشغول کریں اگر آپ پھر اس درمیان کہیں سے عمرہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا حج یقیناً افراد ہوگا یعنی یہ کہ آپ صرف حج حج کی نیت کریں گے اور حج کے محی... حج کا مہینہ جو صبح سے شروع ہوتا ہے اس میں آپ نے عمرہ نہیں کیا ہے تو آپ کے اوپر قربانی بھی لازم نہیں ہوگی یعنی اکیلا حج کریں گے احرام کھول کر کے کنکجیا ورمار کے احرام کھول کر کے